جاتے ساتھ لے جا میرے جذبی جتے جاتے جاتے کاش تکون پا شرف کچھ بام چکا شرف مل جاتا دیکھتے رہے سرکار کو آ جا دیکھیتے رو گئے سرکار کو آتے جاتے بہت شکریہ ماشاءاللہ اللہ رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ عصر کی نماز کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کی بات آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے نازی آج ہم اس سہوان میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جس انداز سے مقروفریب جعل سازیاں رشوتیں دھوکہ دہی چوریاں بڑھ گئی ہیں اب اس معاشرے پر اس کے کی کیا اثرات مرتب ہوں گے مکی صاحب ہم بات کر رہے تھے بریک سے قبضہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ پٹرول میں ملاوٹ آفس میں کارڈ کا پہلے پنچ کروانا بعد میں جو ہے وہ آؤٹ کا پنچ کروانا پلس اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں جس کے اندر مسائل دھوکا پرے جو ہے نظر آتا ہے جی ہاں یہ عمومی رویہ دیکھا جائے تو معاشرے میں یہ بڑا خراب رویہ ہے کہ آپ پیٹرول پمپ میں چلے جائیں پیٹرول بھروایا آپ نے اچھا آپ نے اپنی دانش سے پانچ سو کا بھروایا اس میں میں چلے جا رہے ہیں پتہ لگا پیٹرول ختم ہو گیا بھائی یہ کیا ہوا لوگ لگا رہے ہیں جی مصیبت ہے پتہ لگا چوری کی فلاں وہ چوری کرتا ہے بات یہ ہے کہ وہ چوری کا مرتکب بھی ہو رہا ہے خیانت اور دھوکہ دہی کا مرتکب ہو رہا ہے اگر پمپ کا اونر بھی اس میں شامل دونوں ہے دونوں گناگار ہیں لیکن پمپ کا اونر اسے منع کرتا ہے ملازم کرتا ہے تو پھر صرف جو ہے وہ ملازم گناہ ہے اچھا ملازم جو کارڈ س... پنچ کرا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں فیکٹری ہے یا ادارہ ہے وقت سے پہلے کسی کے ذریعے کاڈ پنچ کروا دے کہ جی حضرت اندر کام کر رہے ہیں اور پتا لگا کہ حضرت گھر میں سو رہے ہیں پتہ ہی نہیں ان کا اور موجود ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کارڈ کرنے کے بعد اب وہ فیکٹری میں کام نہیں کر رہا وہ گھر چلا گیا ہے لیکن کاڈ جو ہے وہ واپسی کا پچ نہیں ہوا تو یہ بھی دکھا دہی ایک خیانت ہے ہمیں اس سے گریز کرنا ہے اگر وہ موبائل پہ چٹ چٹ چل رہی ہوتی ہے خواتین کے ساتھ وہ کام ہو رہا ہے وہ ٹیبل پہ کام رول رہا ہے مستقل موبائل پہ جو چٹ چیٹ چل رہی ہے یہاں پر اس اصول کو مد نظر رکھے کہ اگر کسی ادارے نے آپ سے آٹھ گھنٹے روزانہ کی خریدے آپ کو مہینے کی پیمنٹ کر رہا ہے پی کر رہا ہے تو آپ پر ضروری کہ روزانہ آپ گھنٹے یا دس گھنٹے جو ہیں اس سے آپ پراپر طریقے سے اس ادارے اچھا اس آفس کا جو ٹیلی فون ہے وہ بھی وہ مطلب اپنے پرسنل اس کے لیے یوز کر رہا رہے کام ہوگا آفس میں اگر اس لیے دیا ہے کہ وہ صرف آفیشلی کام کے لیے ہوگا اگر وہ پرسنل یوز کے لیے کر رہا ہے تو یہ خیالات ہے اس کی اچھا تو یہ شریعت کیا اس کو حرام قرار دیتی ہے شرید اور بالکل جائز نہیں ہے اس کی جائز نہیں اچھا مفتی صاحب پانچ ہزار روپے کے ایوز جو ہے محبوبہ قدموں میں آ جائے گا کیا اب یہ جو جاری بہرحال یہ تو بالکل فرادی لوگ ہوتے ہیں جو پوچھتی ہے کہ پانچ ہزار روپئے دس ہزار روپئے پندرہ ہزار روپے محبوب آپ کے کمی جائے گا اس قسم کے تعویذات والوں سے رابطہ کرنا بھی گنا ہے اور یہ لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں البتہ کوئی جائز کام ہو کوئی نیک شریف لوگ ہوں اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو بعضوقات ایسے ہوتا ہے واقعی کے موکلات وغیرہ کے ذریعے جب کام کرائے تو خرچہ ہوتا ہے تو اس میں اگر وہ اپنی فیس طلب کرنا چاہے اس کے لیے کام کرتا ہے کچھ لکھ کے دیتا ہے یا اس کے لیے سے بیٹھ کے پڑھتا ہے تو پھر اس کی وہ فیس طلب پڑ سکتا ہے کہ اجارے کے حکم میں داخل ہے اچھا اتنا طویل موضوع اس تو بڑا کلام ہو سکتا ہے برحال کریں گے کسی دن کسی موقع پہ اور مزید کیا فرمائیں گے؟ اپ کے والے سے ایک کوشچن ہم سے بہن زینب نے کیا تھا کہ کیا ہر قسم کا وظیفہ پڑھنا صحیح ہے یا غلط تو دیکھیں وہ وظاہب جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں تو وہ تو پڑھے جا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ سب کو اجازت دے دی ہے البتہ وہ وظاہب جو خصوصی دین سے معروف ہوتے ہیں یا کسی خاص شخصیت کے ہوتے ہیں تو جب تک اس کی اجازت نہ ہو تب تک نہیں پڑے جائے بات جاری رکھیں گے ایک کالر بھی شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم ہیلو جی اس... علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جنند بھائی بات کر رہے ہیں جناب بٹ کر رہا ہوں کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سر میں حیدرآباد سے بول رہا ہوں محمد زغر نام میرا جی محمد بٹ صاحب سر پہلے تو میری ایک ارض یہ تھی کہ کیو ٹی وی کا جب سے پروگرام شروع ہوئے سر ہمیں بڑے بہت زیادہ معلومات حاصل ہوئی ہے ماشاء اللہ سر ہمارے سارے گھر والوں کو جو ہے ہر وار کیو ٹی وی لگی رہتی ہے جس کیو ٹی وی سر میں نے دوسری عرض تھی کہ یہ لون جو ہے ہم نے لیا ہے بینک سے میں گورنمنٹ ملازم ہوں تو سر یہ سود کے زمرے میں آتا ہے یا م... کیا اس کا کیا طریقہ کار ہے کیا مطلب بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مفتی صاحب لون جو بینک سے لیا ہے کیا وہ سود کے زمرے میں آئے گا ہاں عمومی عام طور پہ جو بینک اگر ان کے مراد غیر اسلامک بینک ہے تو اس سے جو،, جو بھی سود ملے لون ملے گا وہ سود ہی ہوتا ہے <تصفح> تو اس پہ گناہ ہے اس پہ سود پے کرنا بہرحال اور اس پہ توبہ کی جائے اور ہو سکے تو واپس کیا جائے <تصفح> بس بس دے بس دے موضوع کی طرف آتے ہیں اب دیکھیں یہ تو ساری باتیں طے ہوئی کہ رشوت ہمارے میں بہت زیادہ لی پرے کیا جا رہی ہے پرہی کیا جا رہا ہے آپ ہی دیکھیں مفتی صاحب کہ لوگ لوگوں کی جائیدادیں رفتہ لگتے ہیں کر فریب کر کے پورے پورے کاغذات اپنے نام پر کروا لیا کرتے ہیں اس میں کلام کرتے ہیں ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ, ٹائم کی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید حاضر خدمت ہے شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السّلام علیکم وعلیکم, وعلیکم السلام ہیلو جی وعلیکم السلام ملین بھائی آپ کا فوجہ مچھلی اتنا اچھا نہ جتنی بھی ستارے سیکھیں بہت کم ہے بہت شکریہ کون اور کہاں سے بات کر رہی میں سے بات کر رہی ہوں میرا نام ہے فرمائیے یہ تھا کہ آج کل کے دور میں ہم اسلام سے کتنا دور ہوتے جا رہے ہیں کیوں ہمارے اندر صرف پیسے کی لالت ہے کہ ہم پیسہ کما لیں آ رہا ہے <سؤال> ہم اپنے ٹائمنگ جو ہم کسی آفس کو یا اسکول کو دینے والی ہوتی ہے وہ ہی ہم یا تو موبائل پہ لگے ہوتے ہیں یا پھر ہم چٹ چاٹ کسی اور کے ساتھ کرتے ہیں ہم میں یہ چیز ہے ہی ہے کہ ہم جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کریں لیکن اگر دیکھا جائے اسی لحاظ سے دوسرا طبقہ جن کو ضرورت ہے کام کی ان کو اسے دکھا رہا ہے اور آج کل اور آج کل سب یہ کہ اگر آپ کو جاب چاہیے گا تو پیسہ دیں آپ کو ہر کیا جائے گا آپ کو جاب ملے ہاں وہ میرٹ کا معیار تو براہ ہی نہیں نا اب تو بات یہ ہے کہ وہ رشوت دے کے سارے کام ہو جایا کرتے ہیں بہرحال آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں کال کی میں ضرور مفتیان سے جو ہے اس پہ کلام کرواؤں گا قریشی صاحب ناظر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند وشار a چند بد شا شان مت چمکے لا چند ریت مست پر مور بڑیا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 ہیلو ہاں جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام کون میں لاہور سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے میرا نام رضیہ اپنے ٹیلیویژن کی آواز تو بند کر دیں گی جی بالکل آواز بند ہے فرمائیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں جی بالکل لیش بھائی میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرا بیٹا ہے بڑا پندرہ سال کا تو بالکل نہیں بولتا تھا پہلے اچھا تو آپ کے پروگرام دیکھ دیکھ کے کیو ٹی وی دیکھ دیکھ کے اب اس نے بولنا بھی شروع کیا ہے لیتا ہے سہلم جی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ابو بکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سارے پروگراموں سروگراموں دیکھتے ہیں اور سہیلم جی صاحب کا تو وہ اتنا مانا ہے نا ان کا بہت اسٹوڈنٹ بنا ہوا اگر وہ اسپارا پڑھنے نہیں چاہتے تو ہم تو آپ سٹی نہیں کرت جاؤ اچھا ہیں سارے پروگرام دیکھتا ہے اور کافی زیادہ اس نے بولنا شروع کر لیا ہے تو بس اس کی یہی خواہش تھی کہ جب آپ سب لوگ ہوں تو اس کا نام لیں پروگرام اچھا کیا شہزادے کا نام کیا ہے جی اس کا نام ہے حارث اقبال اچھا حارف اقبال بھائی بات یہ ہے ماشاءاللہ اللہ پندرہ برس کے یہ شہزادے ہیں اور مفتی سہیل اعظم صاحب کے سٹوڈنٹ ہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ان کے سٹوڈنٹ جو ہے پوری دنیا میں قرآن سنی اور سنائیے دیکھتے ہیں لیکن یہ ناظرین ایک بات ہے بہرحال یہ تو ساری باتیں اپنی جگہ ہیں محبتوں کی لیکن انقلاب دیکھیے کہ بے زبانوں کو جب دبا دیتے ہیں سنداز سے دیتے ہیں کہ جو بچہ بول نہیں پاتا تھا کیوں ٹی وی دیکھ دیکھ کے اور یہ قرآن کی تاثیر اور علم کی تاثیر اور ماشاء اللہ ماں کا یہ پرتاؤ ہے کہ اس بچے کو بولنا آ گیا, اس نے بولنا شروع کر دیا تو میں سمجھتا ہوں ناظری اس سے بڑی اللہ کی طرف سے انعام اور اکرام کی کیا ہمارے لیے ہوگی کہ جن بچوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کام کے لیے چن لیا ہے کہ وہ کیو ٹی وی کے ذریعے سے دین کے کام کریں گے اور ان کی زبان اب سے دین کے لئے چلے گی تو اس سے بڑا انعام اور اکرام کیا ہوگا آپ کو بہت بہت مبارک آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مفتی صاف موضوع کی طرف آتے ہیں جائیداد جو لوگ اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں رف کر لیتے ہیں دھوکے سے پیپر نام کرا لیتے ہیں ان لوگوں کو کیسے دیکھتے ہیں میں اختیسرن پر اپنی, اپنی پہلی بات پوری کروں گا وہ یہ تھی کہ ملازمین کے حوالے سے جو میں نے باتیں کہیں تو اس میں جو ہے اونرز کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو پورا حق دینا چاہیے وقت پر جو ہے تنخواہ دینی چاہیے ان کی ہر نہیں کرنی چاہیے مزدور کی مزدوری پسینے خوش ہونے سے پہلے ادا کرنی چاہیے مزید پہلے سے ختم ہو جائے اب جائیداد کی بات اس میں دو صورت ہے نمبر ایک صورت یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ بھائی کا انتقال ہوا دوسرا بھائی موجود ہے تو وہ اپنے بھائی کی جائیداد کو کر جاتا ہے یتیموں کو حق نہیں دیتا اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو یتیموں کا محت ہے وہ اپنے پیٹوں پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں خیرت کے مرتکب بھی دھوکا دہی مرتخب بھی اللہ رب العالمین کی یہاں پکڑ اس کے علاوہ عمومی طور پر جائیدادیں بھائی کی یا کسی کی بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیرت کے زمرے میں بھی آتا ہے دھوکھا دہی فرید تمام برائیوں کی یہ جڑ معلوم ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ آج تو مال و دولت حاصل کر سکتا ہے لیکن آخرت میں اللہ اب العالمین کی پکڑ سے بالکل رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ دھوکہ مطلوف ریز لال سازی رشوت چوری ان تمام باتوں کے ساتھ کچھ اور کتبوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر صحفے کے بعد آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر ادمت ہے شامل کرتے ہیں جناب اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جس میں سکوال سے بات کر رہی ہوں میرا نام اسمت ہے جی فرمائیے جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو یہ دھوکہ دے کے اور جھوٹ بول کے ہر عمرے پہ جاتے ہیں لوگوں, <تصفح> لوگوں کو بیر راضی کیے یا اپنا حق ادا کیے <تصفح> ان کا حج عمرہ کیسے قبول بہت ہی تخ کوشن آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا وہ صاحب اسی کو بات کا آغاز کریں گے کہ جو لوگ دھوکہ دے کے مکرو فریب کر کے رشوتیں لے کے حرام پیسہ کھا کے میں اور تھوڑا سا کوشچن کو بڑا کر رہا اگر جاتے اور اپنی معافی کرائے یا توبہ کیے بغیر دیکھیے ایسے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان لوگوں کے حج کی ضرورت نہیں اور ایسا حج قبول بھی نہیں ہوتا بلکہ جو حج اس ناجائز طریقے سے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا کہ حدیث کئی ماتا کہ ان اللہ تیم اللہ اللہ طیبہ کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیز ہی کو پسند کرتا ہے تو جو پیسہ اس کے راہ میں خرچ کیا جائے گا حج کے لیے تو اللہ کی رحمت خرچ کرنا ہوگا تو یہ ناپسند ہے اور یہ عبادت ان کے منہ پہ مار دی جائے گی بلکہ حج کے عدالت میں سے تو یہ ہے کہ اگر کسی کا مار دیا ہر تو صرف زبانی گلا معافی نہیں بلکہ جو حق ادا کرنا تھا اس کو ادا کرے پھر جائے اچھا مجھے بہت سی فیملیز جو میں نے دیکھا باقاعدہ ایک فیشن بن چکا ہے فیشن یہ بن چکا ہے کہ سر پہ نظر ہو رہا ہوتا ہے باپ کا پتہ ہے بیٹے کو کہ وہ رشوت لے رہا ہے اور بیٹے کا پتہ ہے کہ وہ جالسازی کر رہا ہے باپ کا پتہ ہے کہ وہ دھوکہ دی کر رہا ہے بیٹے کا پتہ ہے کہ وہ چوری بھی کر رہا ہے رشوتی بھی لے رہے ہیں فائلوں کی خود بد کر رہا ہے یعنی اوپنلی اس فیملی کے اندر سارے میٹرس ڈسکس ہوتے ہیں اور یہ ڈسکس ہوتا ہے مطلب بڑوں میں اور چھوٹوں میں کہ جی آج تم نے کتنے شکار کیے میں نے کتنے شکار کیے ایسی فیملیز جو ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیسکلی پرابلم وہاں پر کیا ہوتی ہے ہم اس مسئلے کو اگر تلاش کریں کہ صاحب یہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے فیملی بیلا روبی کا شکار ہو گئی ہے دیکھیں دینا اس میں تو انہوں نے سب کچھ داری کو سمجھ لیا ہے سب لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھا بنتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے نواب بنتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھے کپڑے پہنتے ہیں سب کام ان کا حد تک عبادت نماز پڑنا حج کرنا روزہ رکھنا یہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسے لوگوں کے کام ہوتا ہے جسے ریاکار کہا جاتا ہے تو اب یہ اپنا متما نظر جو اسی طریقے سے حاصل کرتے ہیں جس طریقے سے بھی حاصل ہو جائے تو ان کا حشر وہی ہوگا جو ابھی آپ نے ابتدا پروگرام کے ابتدا مخلص کا جو حدیث بیان کی تھی کہ بروزہ قیامت یہ حد کا ثواب بھی آ رہے ہوں گے بروزوں کا بھی لے کے آئے ہوں گے آئے ہوں گے اب جن غریبوں سے رشوت لی ہوگی جن لوگوں پہ ظلم کیا ہوگا وہ ان کے گھر پکڑ دیں گے بروجر قیامت آ کر سارا کا سارا ثواب جو ان کے حقداروں کو پہنچ جائے گا اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا یہاں تک لوگوں کو نیکیا دینے کے لیے جب ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا تو لوگوں کے گنا ان کے نامہ بار میں ٹرانسفر ہو جائیں اچھا یہ دھوکہ دہی یہ مکرو فریب یہ جال سازیاں یہ ساری چیزیں کہیں ایسا لگتا ہے مفتی صاحب کے آگے جا کے یہ بدواؤں کا گھر بھی کھولا کرتی ہیں یعنی اس کا اثر کہیں نہ کہیں غریبوں میں تو پہنچتا ہوگا دیکھیں اب آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں جو شخص دھوکے کا شکار ہوا ہے تو اللہ رب العالمین کی بادقاہ میں ضرور جو ہے وہ بدعا کرے گا hmm. اگر وہ اچھا آدمی ہوا اور مطلب بڑا نیک پرہیزگار ہوا تو یہ دعا کرے گا یا اللہ العالمین سے ہدایت دے لیکن اگر دین سی سے تھوڑا دور ہوگا یا بہت زیادہ اس کا دل دکھا تو وہ بد دعا دے گا اسی طرح کسی سے کسی کی آپ نے چوری کی ہے hmm. عمومی طور پر دیکھا گیا ہے جب کسی گھر پہ چوری ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ وہ کہتا ہے وہ گھر والے کہتے ہیں hmm. یعنی ہاتھ کر دیتے کہ اللہ رب العالمین سے غلط کرے کہ جس نے گھر کا مال جو ہے وہ مال ہے. رہیں گے آپ ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے جناب قریشی صاحب آپ کی جانبات ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلو شہر جی. رائ جگا جگ ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آخر میں انشاءاللہ شاء قریشی صاحب آپ سے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند سنیں گے ناظرین آج فرید لطیف صاحب جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کی برسی کے موقع پر میں گزارش کروں گا دنیا کے تمام دیکھنے والوں سے خصوصی طور پر ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت کریں اور ان کے تمام گناہوں کو معاف کریں ابر مسود رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے ہوئے تھے جب آپ اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اتھر پر چٹائی کے نشان مکمل طور پر نظر آ رہے تھے ابن مسود رضی اللہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے بستر بچھا دیں آپ کے لیے بستر بنا دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا واسطہ میری اور دنیا کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی سوار درخت کے نیچے سایہ لینے کے لیے ٹھہر جائے پھر اسے چھوڑ کر نکل جائے یہ مسند احمد کی روایت آج میں نے سامنے پیش کی ہے ایک طرف ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ یہ میرے محبوب ہیں جو رحمت اللہ علمین ہیں جن کے لیے کائنات کو خلق کیا ہے جو وجہ تخلیق القائنات ہیں جن کے پاس پوری کی پوری کائنات کے خزانوں کی چابیاں موجود ہیں اور ایک طرف جیسے گناہگار گار سیاہ کار کار بدکار امتی ہیں جو آج جال سازیاں کر کے جو آج مکرو فریب کر کے جو آج رشوتیں لے کر جو آج فائلوں کو کبھی ادھر کبھی ادھر کر کر آج لوگوں کی گردنوں کو مار مار کر آج لوگوں کے خون کو بہا بہا کر آج کسی بھی طرح سے بس رشوت لے لے کر پیسے کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے بینک بیلنس بڑھ جائیں ہمارا انڈیکس بڑھ جائے لوگ ہمیں یہ کہیں کہ ہمارے پاس بڑی بڑی امپائرس موجود ہیں اور ان جالسازیوں کی بنیاد پہ ہم اپنے آپ کو بڑا عقلمند بڑا ہی دانش مند کہا کرتے ہیں رازم. ایک طرف رسول اللہ کی ذات ہے اور ایک طرف ہم جیسے گناہ گاروں کی ذات ہے کبھی ناظرین اپنے وجود پر ہم نے غور کرنے کی کوشش کی ہے کبھی ہم نے یہ غور کیا ہے کہ یہ جو آنکھیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں یہ آنکھیں حسین و جمیل صورتوں کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے ناظرین نہ خلافات کو دیکھنے کے لیے ہے بلکہ ان آنکھوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کو پڑھیں اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کبھی ناظرین ہم نے یہ غور کیا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں ہاتھ اٹائیں ہیں کسی اندر بڑی قوت اور بڑی طاقت عطا کی ہے ان ہاتھوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی گردنوں کو بک لیں اور ان کا خون بہا دیں بلکہ ان کا مقصد تو یہ ہے کہ ان ہاتھوں کو بڑے ہی ادب کے ساتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی استدا کو اپنی درخواست کو پیش کریں ان قدموں پہ کبھی غور کرنے کی کوشش کی ہے نے ناظرین کہ ان قدموں کو بنانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ قدم بنائے اس لیے نہیں گئے کہ ان قدم کو ہم لے کر اسفلا سافلین کی کالی گھاٹیوں میں اپنے آپ کو غرق کروا دیں یا اپنے آپ کو ان گلیوں میں لے کر جائیں جہاں پر میں اور نشے کی محفلوں کو سجایا جاتا ہے بلکہ ان قدموں کو بنانے کا مطلب یہی ہے کہ ان قدموں کو ہم پابند کریں کہ تجھے مساجد کی طرف جانا ہے تجھے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لگا کے رکھنا ہے ایک ایک قدم جو اٹھے صرف اور صرف نیکی کے لیے اٹھے اس کے علاوہ نہ اٹھے ناظرین اس دل کو بنانے کا مطلب کیا ہے اس دل کو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس دل کے اندر دنیا نہ بسے بلکہ اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت بس جائے آئیے اس موقع پر کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کی بات ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کی صنا اور توصیف کی بات ہوئی تو آئیے کچھ توبہ کے تصور کے ساتھ سرکار کی صنع اور توصیف پر مبنی درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اس دعا کو ذہن میں رکھے کہ یا الاخ العالمین آج تک میں نے جتنی بھی رشوتیں لی ہیں جتنے بھی گناہ کیے ہیں جتنی بھی میں نے خطائیں کی ہیں جتنی بھی میں نے جال سازیاں کی ہیں اور ان کی مار مار, مار مار کر پیسہ کمایا ہے یا اللہ اس درود کے صدقے سے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں اللہ ذا فعل البلاء والباء والقحك والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوم مشفوم منقوش في الله والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر متطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر دوجا صدر الاولا نور ہودا کا ف براب ننس باہ آہ ظلم جم شیم شفیللو مم صاحب الجود جودے صاحب الجود جودے وال کرم صاحببل زودے وال صاحب کرم واللہ ہو آسے ماہو او جبریلو خااد مہو وال برہ کو مرہ بہو۔ وال و س رسسل منطہ مقام ہوہو وقابل اوسین نے مطللوں سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المضبین انیس الغریبین رحمت العالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج صالقین مصباہ المقدبین محب الفقرائے ولغربائے ولمساکن سیدین نبی الحرمین امام القبل وسیلتنا وسیع دارین صاحب صابق حسین محبوب رب المشقین والمغربین مغربین جد الحسن والحسین حسین مولانا و بمولن... <تصحیح> اتار دو کرنا خدا بڑا کتھ لب سجا کے اس میں محمد گزار دو لب سجا کے